ان کا عفضت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت کرنے والی بات چل رہی تھی میں نے دلیل پیش کر دی کہ ان کا سیما ثابت نہیں ہے روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اب آپ اس ایک روایت کو دلیل بنا کر بات کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں اور اصل مناظرہ وہیں پڑا ہوا ابھی تک مرسلات ابراہیم نقی ہے, ہے میرا یہ دعویٰ ہے پر دعوی مرسلات ابراہیم نقی مرسلاۃ ابراہیم نقی روایت مرسلات ابراہیم نخی کی بات کرتا ہوں سعید بن مسیب مرسلات سعید بن مسیب مرسلات یہ تو یہ آپ کی بات نہیں اصول حدیث لائیں کیا مسلط نہیں آپ یہ بتائیں کہ مرسلات ابراہیم نخی کے قبول ہونے کا کہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں کالا احمد اللہ یہ بولو مسلط ابراہیم نقی لابا بہا امام احمد کا فتویٰ یہ ہے کہ ابراہیم نخی کے مسلات جو ہے لابا بہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ولیس فالمصلاۃ شیء الاذف بمصلاۃ الحسن واطیب نبی ربہ فینهما یا خزانن کل احد تو ابراہیم نخی کے مصلاۃ کو امام احمد نے قبول کیا ہے اور کہا کہ لا با سبیا امام احمد کا مقام میں بات سمجھ امام احمد کا مقام ظابی سے اونچا ہے اور امام احمد نے کہا کہ لا با سبیا ظابی اگر کہتا ہے کہ حجت نہیں ہے تو ظابی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جو بڑا محدث ہے اس کی بات ہم لیں گے کتاب لائی دی لے کون سا سوره بڑے کی میں پھر شرط من لکھائی ہے پھر مجھے بولنے کا حق ہوگا آپ نے بولا ہے تو آپ گفتگو کریں درمیان میں کیوں بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ نے ابتدا کی ہے میں بولنا شروع کرتا ہوں صدر کا مناظرہ ہوتا ہی نہیں صدر کا مناظرہ ہوتا نہیں مناظرہ میرا اور آپ کا ہوگا میرا اور آپ کا مطالبہ ہوگا مطالبہ آپ کا صدر شہد طے کر سکتے ہیں شرائط میں جب دوسری شرط پر ہم پہنچے ہیں تو بحث کو یہاں پر الجھایا گیا ترجیح جائے گا یہ بات ہم نے یہ کہا میری بات پوری ہونے پہلے کھڑا ہوا ہوں میں بول چکا ہوں میری بات پوری ہونے دے ہم نے یہ کہا کہ دعوی خاص ہوگا دلیل خاص دی جائے گی مدعی بھی ایسا ہی کرے گا جواب دعویٰ میں بھی ایسا ہی ہوگا آپ نے کہا بھائی فوٹو نہیں بناؤ جب میں منع کروں جب میں نے آواز آ جائے گی یار چھوڑو میں نے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مناظر بھی دلیل خاص پیش کرے گا آپ کا بھی جواب دعویٰ میں دلیل خاص پیش کرے گا ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا مناظر اس کو آدھے گھنٹے میں حل کر دے گا یہ کرے گا وہ کرے گا جب ایسا ہے اس شرط کو مان کر آگے مناظرہ شروع کریں آپ اس کو عام کو خاص پر دلیل بنانے پر ایک ضعیف روایت لا کے اب اس روایت کے روات پر بحث جرا اور بات کہاں سے کہاں چلتی جا رہی ہے اور جو اصل مناظرہ ہے کو جس کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے اس سے بالکل کلی کترائی جا رہی ہے آخر اس شرط ابھی اس کے یہ دوسری شرط ہے اس کے بعد ابھی باقی شرطیں ہیں آپ سارا ٹائم ایسے ہی پورا حالانکہ یہ ہمارا موضوع تھا ہی نہیں کہ بھائی یہ روایت اور اس کے رواج پر ہم جڑا کریں لیکن اس بات کو کہ عام کو خاص پر دلیل بنایا جائے گا یہ روایت پھر کے پر اور سے ہے اصل بات وہیں کی وحی پڑی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہتے وہ ہم مان لیا کریں تو یہ بات نہیں ہوتی ہمارا قانون یہ ہے اصول یہ ہے کہ خاص پر خاص بھی دلیل ہے خاص پر عام بھی دلیل ہے آپ نے کہا تھا خاص پر خاص دلیل ہے میں نے کہا بند ہے ہم خاص پر خاص کو بھی دلیل مانتے ہیں خاص پر عام کو بھی دلیل مانتے ہیں میں نے میں میری بات سمجھے ساری پہلی بات سن لے میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ مسعود نے ایک خاص پر ایک کو دلیل بنایا اس کو آپ نے کہا با حوالہ پیش کرو میں نے اس کو کتاب الاثار دکھا دی آپ نے کہا کتاب الاثار کی روایت ہے اس کو صحیح ثابت کرو میں نے کہا یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے تو صحیح بخاری کی روایت تو آپ بھی مانتے ہیں تو اگر آپ بات کو تو نہ دینا چاہتے تو صحیح بخاری کی بات سمجھنے کے بعد آپ خرچہ ہو جاتے ہیں لیکن جب صحیح بخاری کی بات آنے کے باوجود آفتہ وہ اپنی ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ بات کو طول آپ دے رہے ہیں میں طول بھی دے رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ جلدی سے جلدی شروع ہو لیکن میں وہ چیز جو ہمارا موقف ہے اس کو لوگا آپ کی شرطیں مانتا جو یہ نہیں ہوگا بات تھی ہمارے مناظرے کی شرائط کے بارے آپ نے اس کو الجایا عام اور خاص کی بحث میں ڈال کر کہ ہم عام کو خاص پر دلیل بنائیں گے وہاں سے اس کو مزید طول دیا آپ لے گئے کتاب الاساد روایت لا جس کے میں نے دو تین اعتراضات کیے اب اس پر بحث چل رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کے بعد بخاری کو پیش کیا بخاری کو تو آپ بھی مانتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کا بالکل واضح اصول ہے کہ عام کو خاص پر ترجیح نہیں ہوتی خاص جو ہے وہ خاص جو ہے وہ جہاں پر عام ہوتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ حُرِّ نہیں تطور تطور آیت پیش کریں الفاظ میں یہ لکھا کہ خاص پر ہوتا وہ آیت نہیں اتری مفہوم لے رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ آپ بھی اس کو مانتے اور اس پر عمل بھی ہے کہ حرمت اللہ تم پر مردار حرام کیا گیا خون حرام کیا گیا سورت معاہدہ میں اس آیت میں مردار حرام خون حرام خنزیر حرام جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے لیکن حدیث جو ہے وہ اس کو کو خاص کرتی ہے جس کی روح سے مچھلی کو بھی حلال کیا گیا اور آپ اور ہم سب کھاتے ہیں تو یہ ایک یعنی قرآن حدیث ہے یہ اصول ثابت ہے کہ عام کو عام پر خاص کو دلیل بنایا جاتا ہے آپ اس کو لا کر اب اس میں ضعیف روایات پیش کر کے اور بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں یہاں مناظرہ میرا اور آپ کا نہیں ہے میں جب یہ بات کہتا ہوں تو اس کو ہنس جاتا ہے کوئی کہتا ہے جی ان کا صدر ہار گیا یا تو ہو گیا آپ چاہے کچھ بھی کہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آخر جن کو مناظروں کو فاتحہ پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے ان کو کیوں بچایا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں اپنے موضوع پر آ رہے ہیں کیوں نہیں بات کی جا رہی ہے اس طرح شرائط کو آپ الجھاتے رہیں اور روایات پیش کرتے رہیں اور سارا ٹائم اسی میں پورا ہو جائے جی میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ جلدی سے جلدی شروع ہو۔ ان کا موقف یہ ہے کہ خاص پر خاص حجت ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ خاص پر خاص بھی حجت ہے عام بھی حجت ہے۔ ہماری طرف سے اس بات کو مان لیا ہے مناظرہ خاص پر حجت ہے اور وہ جو انہوں نے بات پیش کی ہے اس پر میں کئی اعتراض کا سکتا ہوں ہوتا ہوں۔ لیکن اگر ہمارے اصول کو ہماری طرف سے یہ بات ہو کہ خاص کے خاص بھی عام بھی کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے آپ کا قانون یہ ہے کہ خاص پر خاص ہی حجت ہے۔ آپ اپنے اپنی بات پر قائم رہیں ہم اپنی بات پر قائم رہیں نہ یہ قانون جو کہ ہمارا قانون یہ ہے میں نے کو دلیل گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ خاص دیکھے آپ آپ کسی ایسے آدمی کو صدر بناؤ جس کو کچھ عرمی باتیں اور جو صدر یہ ہے سمیر شہید آئی نائن فور اسلام آباد کا خطیب ہوں اور کو جاتا چپ شاہ مسجد کے جو خطیب ہیں پنڈی کے تبلیغی جماعت کے اور جو بندی بہت بڑے عالم ڈاکٹر محمد انمر قریشی وہ میرے شاگرد ہیں روزانہ مجھ سے سبق پڑھتے ہیں نہیں میں نے پوچھا دیکھیں مناظرین میں سے اگر کسی کو وہ مناظر گرفت کر سکتا ہے صرف پر نو پر عبارت پر کسی بھی چیز پر صدر صدر پر گرفت نہیں کر سکتا صدر اس اعتبار سے کہ وہ مناظر نہیں ہے وہ تو شرطیں طے کرنے والے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا علم نہ رکھتا ہو لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی ہم انشاءاللہ صرف اور نام کی بھی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ آپ لم یسیح کی بات لیں میں آپ سے بندی کراؤں گا آپ کو پتا چل جائے یہ صدر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سند پڑھیں آپ آگے پڑھیں یہ صدر کو سندن کے صدر کو مطالبہ کرنے کام یس لہو یہ چھ لفظ ہیں چھ لفظ چھے لفظ آپ صحیح پڑھ دیں تو میں ادھر ہار مان لوں گا میں ہار مان, ہار مان لام یس لام یس لفظ नहीं. پورے صحیح پڑھے آپ کیا مطلب چھ لفظ چھ کے آپ سے سرفی نوی اور قواعد کے مطابق پوری آپ سے جرا کرتا ہوں یہ بات فیصلہ بحث ہوگی اب خاموش ہو جائے چیل پڑنے ہیں میں نے چھ لیول پڑھے یہ بات ہو رہی ہے اور اس صدر کے درمیان میں یہ اعتراض کروں گا اس بات کا کہ یہ حضرت صدر صاحب اگر یہ میرے سوالات کا جواب دیں گے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں میں سمجھ گیا دیکھیں میں نے میں نے اس کی میری بات سنی آپ کے صدر صاحب فنی اعتبار سے علمی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے عربی کے اعتبار سے مجھ سے قابل ہے میں اس بات کے اعتبار کو میں ان کے سامنے اپنے یہ جو ہے ان دونوں کا مناظرین کا یہ مناظرہ گا بعد میں اور انشاءاللہ شاء میں سب کے سامنے تسلیم کروں گا کہ واقعات حضرت صاحب نے جو پڑا ہے میں ان کو مانتا ہوں اور <تصال> تو زیادہ اگر نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے ابراہیم یہ اس کا ہے اچھا یہ تو ہے آپ نے میں نے وہاں سے پڑھنا بنتے ہیں میں نے وہاں سے پڑھنا تھا وقدر آ اور تحقیق دیکھا اس ابراہیم میری یزید نخی نے زید دبنا ارکما زید بن ارکم کو وغیرہ ہو اور اس کے غیر کو ولم یس لہو سما صحابی ہے اس کے اوپر ارا پڑے لہو سیما ابھی ٹیپ دیکھ لیں پہلے پڑھا سماؤن اب پڑھا لہو میں بس بات ختم ہوگی پہلے حضرت صاحب نے پڑھا ہے کتاب دیکھ کر پڑھو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتا چونکہ میں نے کہا حضرت میرے بھائیو حضرت صاحب نے حضرت صاحب نے میں نے جو کہا تھا نا میرے بات حضرت صاحب نے حضرت صاحب نے ان کی غلطی پکڑی تھی وہ غلطی پکڑی تھی سرفی میں نے کہا تھا یہ گرامر کتبار سے پڑھ دے میں تسلیم کروں گا کہ ان کے سامنے یعنی یہ صدر صاحب ماشاء بہت قابل ہیں میں نے ٹوکا کہ آپ نے پڑھا ہے ٹیپ موجود ہے اور دو عراب انہوں نے ڈبل کر کے نہ پڑے ہوں تو میں اپنی شکست کتاب کر رہا ہوں کیا ہے نئی کتاب کے اوپر موجود ہے آپ کس کو کہتے ہیں جو لگا ہوا ہے عربی زبان سے ہے عربی کہتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنا ظاہر کرنا اور زیر زبر پیش یہ شد مد جزم جو ہے یہ حروف کو واضح کرتی ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں جناب حضرت برال حالانکہ یہ لفظ ایسی یہ جیسے حضرت صاحب نے سما پڑھا ہے نا عربی زبان میں لفظ بلال ہے کسی آپ عربی کے سامنے پڑھیں گے تو کہے گا کہ لفظ غلط ہے ہماری زبان میں بلال کہتے ہیں اور حضرت صاحب نے پہلے جو پڑا ہے ٹیپے موجود ہے میں تو اسی بات میں میری ہار ہے میں اپنے طور میں بارجو میں بات نہیں کروں گا صدر صاحب پھر جو شرطیں پیش کریں گے نا بس کی شرطیں ہم مان لیں گے غلط ہے میری بات سمجھ لے آپ جو بولنے والے کو نکالے میرے بھائی کیوں میں اس لیے کیا یہ عراب ہے ہی نہیں اور جو حرکت ہوتی ہے اس کو ایک منٹ تو شروع میں کرتا رہا جی لگا ہے وہ کس پر لگا ہوا ہے کوئی آدمی ہوئے بھی یہی پڑھاتے ہیں اگر غلطی ہو, جانا نہیں ہوا ابھی غلطی ہو جانا یہ کوئی بات نہیں اس پر ہنسنا نہیں چاہیے اللہ تعالی نے ابھی ثابت کر دیا کہ جو مطلب ہنسا ہے خود وہ جیسے کرتا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بڑی اونچی شان ہے لیکن ٹیپیں موجود ہیں حضر صاحب نے عراب جو پڑا ہے عراب میں نے اس پڑا تو مکمل کیا بات ہے کہ آپ جو کچھ کہتے جائیں چھ لفظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں بتائیں آپ میں نے دوپہر سے صاحب لیکن بات حضرت یہ خاص پر اور خاص بات یہ جو مرسل روایت ہوتی ہے نا مرصر روایت وہ ہوتی ہے جس میں سم کے اوپر جاتا تابی اور صحابی کے درمیان راضی کا انکتاب اور مرسل روایت ان کا یہ کہنا کہ مراثر حجت ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مراثر حجت نہیں ہیں اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ ظاہر میں تو یہ ہے کہ یعنی ایک درمیان میں راوی ایک گرا ہوا ہے لیکن حفظ حجر نے لکھا ہے نقبت الفکر شرح نقبت الفکر میں کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ظاہر میں تو وہ مرسل ہوتی ہے ایک راوی گرا ہوتا ہے لیکن ہماری تحقیق بدلاتی, ہماری تحقیق بدلاتی ہے کہ اس میں بے شمار راوی ادب ہوتی ہے پانچ یعنی پانچ چھ چھ تک بھی کہتے ہیں انہوں نے شرح نقبت الفکر میں لکھا کہ چھ چھ راوی بھی ادب ہو جاتی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ہے کیونکہ عام حالات میں ان کی ملاقات ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھی <سکتور> جب درمیان اور درمیان اس کو پور کر دیا گیا کوئی جائے تمہارے دس دفعہ یہ مرسل <سؤال> کی بات آپ نے جو کہا تھا مرسلاط ابراہیم لابا صاحب کہا ہے لابا صاحب ابراہیملہ کی کتاب میں ماما کہا ہے دیکھے آپ اس کتاب کو بھی دیکھیں گے یہ آپ دیکھے جہاں بھی دیکھیں گے مرسلاطنا کا میں مختدی کا ذکر ہوگا فاتحہ کا ذکر ہوگا پڑھنے کا حکم ہوگا جواب دعوی میں وہ بھی یہی روایت پیش کریں گے کہ جس میں مختدی کا ذکر ہوگا فاتحہ کا ذکر ہوگا اور نہ پڑھنے کا حکم ہوگا آسان سی شرط ہے باقی ساری شرطیں ختم جی میری بات سب دعویٰ آپ نے کیا آپ نے پہلے اپنا کے فرمایا کہ پہلے قرآن اور پھر قرآن کی وہ آئے جس میں آپ نے کیونکہ دعواً ثابت کرنا ہے پہلے نمبر کا ہے آپ قرآن سے وہ آیت پڑھیں گے جس میں مقتدی اور یہ امام اور یہ نہ پڑھنے والے کی نماز جواب لے لیں اس کا اگر ایسی آیت میں نے پیش کر دی بولیں انتظامیہ صاحب عبدالرحمان میں ذرا انتظامیہ طور پر انتظامیہ کی بات انہوں نے کی تھی کہ آسان سی شرط ہم نے ایک دعویٰ پیش کیا اور آپ نے اس کا جواب دعویٰ پیش کیا دعوے میں ہم نے کہا کہ ہم قرآن کی وہ آیت پیش کریں گے جس میں مقتدی کا ذکر ہوگا اگر نہ ہوگا ہم قرآن کی وہ آیت پیش ہی نہیں کریں گے فاتحہ کا ذکر نہ ہوگا تو قرآن کی وہ آیت پیش نہیں ہوگی پڑھنے کا حکم اگر نہ ہوگا تو وہ پیش نہیں ہوگی اسی طرح حدیث ہم وہ پیش کریں گے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی کیونکہ موضوع مناظرہ فاتحہ حلفل امام ہے فاتحہ کا ذکر ہو امام کا ذکر ہو اس میں مقتدی موجود ہو پڑھنے کا حکم ہم دکھائیں نہ پڑھنے کا حکم تم دکھاؤ صرف ایک شرط رکھتے ہیں باقی ساری شرطیں ختم ایک شرط صرف اسی پر بات کر لیں ایک شرط حدیث صحیح ہوگی صحیح ہوگی, صحیح ہوگی جو پہلے طے ہو چکا بس آپ خاموش ہو جائیں آپ اپنا صدر بولے یہی آپ اپنی جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں آپ انتظامیہ بیچ میں انٹرفیئر کر چکی ہے آپ صدر کو بولنے کی اجازت نہیں <laughs> ہوگا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> تھوڑی چاہ چل پی بول نہیں سکتا بول نہیں سکتا ہے یار اس کو بند کرو چپ کرو یار بلانے پہ چلو باہر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ پیچھے لے آؤ اس کو پیچھے لے آؤ نا ٹائم والی انتظامیہ جو ختم کرو نہیں ختم ہوگا ختم نہیں ہوگا یہ رہے گا انتظامیہ ایک گھنٹہ پھر کہو فام ہو جائیں آپ کے سارے بول رہے آپ کے ریورس بول رہے ہیں جو ہماری سے میں نے کہا ہمیں اتفاق ہے صدر صاحب نے کہا اتفاق ہے ٹھیک ہے خاص, دعوی خاص, ہے. دعو دعو है خاص خاص ہے ہمارا جواب خاص ہے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے ہم نے جواب ہم نے ہم نے خاص خاص کے دلیل ہے اسی پر مناظرہ اسی پر بات ہو رہی تھی کہ خاص پیش کی جا سکتی ہے خاص دلیل ہو تو عام دلیل پیش کی جا سکتی ہے اس پر مناظرہ کرو ہمارے صدر نے پیش کیا اس پر مناظرہ مناظر ہوا مناظرہ ختم نہیں ہوا ہمارے صدر نے یہ بات پیش کی تھی مقابل،, ہوا، اس کے نای مقابل،, نای مقابل ہوا مقابل اس کے مقابل تمہارے صدر نے کوئی ایک دلیل پیش نہیں کی کہ خاص کے لیے دلیل آن... نہیں بن سکتا لے قرآن لے. سے دلیل پیش نہیں کی حدیث لے. سے دلیل پیش نہیں کی صحابہ سے دلیل پیش نہیں کی ہمارے لے. صدر نے دلیل پیش کی تھی جواب لو ہاں جواب لو جی کہتے ہیں جی ہمارے صدر نے دلیل پیش کی تھی اور آپ نے بولیں گے اب میرے در... میری بات میں حض... صدر صاحب نے موترے میں ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے ایک روایت پیش کی ہمارے صدر کے سامنے جس کو حماد روایت کرتا ہے ابراہیم نخی سے ابراہیم نخی روایت کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے صدر نے دو اعتراض کیے ابراہیم نخی اس وقت پیدا ہوا جس وقت عبداللہ بن مسعود اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے پر جنا ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ ہماد کی وہ روایت قبول ہے جو ان آدمیوں سے آتی ہے اور جو ان کے علاوہ ہے اس کی روایت قبول نہیں کا حافظہ خراب ہو گیا تھا ہمارے ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہمارے صدر کی ہمارے صدر کے دو اعتراض اللہ کی قسم ہے چھوڑو فاتحہ کو اگر نہیں گفتگو کرنا چاہتے تو چھوڑو فاتحہ کو خاموش خاموش بولنے کا حق نہیں ہے دانت نکالنے کا تمہیں حق نہیں خموش ہو چپ کروش کرو چپ کرو چپ کر اچھا میری بات دو اعتراض آپ کے سدر کے تھے چپ کر بھائی ذرا ذرا چپ کر ذرا چپر ذرا چپ چپ کرائے میں بھی نہیں میری درمیان سے آپ کی دو آمی بات میری بات دو بات, بات نہیں آپ کے سب کو نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی وکیل نہیں چلو دوبارہ خاموش اگر شور میں چانا ہے خاموش رہے آپ آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہو साने बाहर बाहर खारी है ना मुशर्रफ हमश ओ چپ کرو چپ کرو چپ کروش رہوش رہوش خاموش رہو تم گفتگو کر سکتے ہو خاموش رہو یہ کیا انتظامیہ ہے عجیب چپ نہیں کرا سکتے ہو خاموش خاموش آپ کے تو باہر آ جاتے ہیں